المجادلہ صورت مدنی ہے اس میں بائیس آیتیں اور تین ہیں نام اس کا نام المجادلہ پہلی آیت کے لفظ تجا دلو کا سے ماخوذ ہے زمانۂ نزول قرطبی لکھتے ہیں کہ یہ سورت صبحوں کے نزدیک مدنی ہے